الحمد لله الذي يقول الحق ويهدي الحمد لله الذي يقول الحق ويهدي الى السبيل الحمد لله الذي يقول الحق ويهدي السبيل والصلاة والسلام على حبيبه نجيه سطيه القليل وعلى آله وأصحابه الذين هم على سنته دليل أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره وعلى الدين كله آمنت بالله اصدق الله مولانا العظيم واصدق رسوله النبي الكريم اللمين ن الله ملائی د على اسپ نہ لگیا ال گئی نا ملو پلو على دو عليك يا يا رسول يا يا صدر جلسا میں مہمانا نگرانی السلام علیکم ورحمۃ اللہ مجھے آواز مجھے جلا لہو دیبار کا اندر آج اس کی دعائے گوائے سونا کریم آپ کی مسترت فرماوے سدھے راہ کی ہدایت فرماوے مناظر اسلام مبلغ اسلام عالم باعمل حضرت پیر سید حبیب اللہ شاہ صاحب مددل اللہ علی. آفا اللہ تعالیٰ فتح سایہ آپ دس علاقے شریف کے اندر پہلی مرتبہ حاضری دست ہوتابات کا سلسلہ دوبارہ شروع ہون تو بعد اس وقت, وقت, وقت جناب سامنے اللہ حضرلہ شان لہو کی مدد اور توفیق لنا جس موضوع کلام کرنے کا ارادہ ہے آیت کریم تو جہی تلاوت کی تھی اللہ تعالی نے خدا اور حق کے ہدایت اور دینے حق کے ساتھ اپنے معظم مظم نجیا تاکہ تمام دینا د آپ دے دن رخ کر دے دین کا لفظ کدی استعمال ہے توحید دے مانے خلوص اخلاص باللہ دے بلہ کدی استعمال ہوتا ہے شرائد آکام دیں استعمال ہوتا ہے عقیدے دے دانے توحید عقیدہ اور احکام شرائے علیہ السلام عقیدے کے اندر تمام دمام متفق ہو شریت مختلف ہوں جا اللہ تعالی نے فرمایا ہے جعلنا منكم ومن کہ ہر ایک دا رستہ اص وکھرا بنایا وہ مطلب ہے کہ ایسا شرعیہ تو علاوہ جکام شرعیہ نبیاں دے رسولان دے مختلف منایا مرحبا مرحبا خوش آمدید زندگی دراز سنا یاد کی بہت سی اچھا بندہ آئی زندگی دراز ہوں اللہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے ارسال یعنی مبعوث و عمر دی غرض بیان فرمائیے اظہار دین حق برہ بیان کہ تمام دین جڑے نے وہ مغلوب ہو جان اور اسلام غالب ہو جان تو اظہار دین حق بردیان بادشلا یہ دا ناچیر دم توجہ رکھنا میں نقطے کھولاں گا انشاءاللہ اظہار بارہ دیا باسرے یہ موضوع ہے اور قرآن مجید آیت پہ غور فرماؤ لرا ہوف مبارک دکھ رہے نے کہ دی عقیدے عقید مانے چ نہیں دین کہ تمام السلام آل احمل عقیدہ یعنی جو عقیدہ محفوظ اہل سنت و جماعت کو یہو عقیدہ تمام انبیاء علیہ السلام سلام یقین کرنا بلا رعایت طرف داری اور لحاظ دے مہد حقیقت حقا کرنا تمام انبیاء علیہ السلام کوڑو عقیدہ سی اہل سنت و جماعت کو ہے کر کے تمام علیہ السلام کا قیدا سید تمام امبیال سلام کا عقیدہ سید آپ کو محفوظ اور سید صلی اللہ تعالی وسلم تو oh oh oh وہ امانت ہے, اکرام محفوظ محفوظ فرمائیے مذہب والیا نو آخ اہل سنت و جماعت سنت تو مراد طریقہ جماعت تو مراد صحابہ طریقہ کس کا پاک نبی کا اہل سنت یعنی حضور والا وجماعت یعنی صحابہ والا اپنا مذہب مذہب صحابہ کرام دے تابع رکھنے ہیں صحابہ کرام کو امانت دے طور سے محفوظ رکھنے ہیں اسا ہوا اور دے پیچھے نہیں چلتے اسان صحاب کرام کی تباہ کرنا صحاب کرام کی تباہ تابے کی تباہ تبا تابے کینت جما اس طریقہ حقا دا نام ہے جیڑا طریقہ حقا س نبی دا صحابہ کے کول آیا मानव मां انا, و... انا علیہ واصحابی دنال مدنی تاجدار میں اسنوں تعبیر فرمائے وہ طریقہ جس لطے میں اور میرے صحابہ نے ساخر کے علماء نے لکھیا اد دین انما هو التقلید دین تو تقلید ہی کا نام ہے دین تقلیب ہی کا نام ہے یعنی اقتدی صدی تب سدی ابتدے ولا تب سب ابتدا کر ابتدا نہ کر میں کرام دیا مسلم گلا سنا تب سدی ابتدا کر ابتداء نہ کردے ہولا تب تدے ابتباہ کر ابتداء عین کے ساتھ یعنی yani اپنی طرف نہ گھر جو دے گئے ان پیچھے چل گل سمجھ آئی کہ نہیں ہاں صحابہ کرام رضوان اللہ جو دین حق سمجھایا اہل سنت با جماعت کرام بعد نو اپنے فارم اور اشتہاد کے مطابق دی توفیق ملی اختلاف فرمایا ہے لیکن وہ اختلاف ایسا نہیں جڑا گمراہی کا سبب بنے یا ایک نو گمراہ قرار دین نمراہرار سبب بنے اگر کسے نے کسے وقت کوئی لفظ جا, جا، M. سخت بول بھی دیتا ہے کسی امام کے خلاف کسی امام نے تو ان لفظات لسانیہ کہتے نے یا بے جاتا ہے ایشور غذر کسی وقت آ جاتا ہے بندے کو یہی وجہ ہے کہ اعتدال پر آنے کے بعد سب متفق نظر آتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ فرمان ہے میں دین حق بھیجیا ہے اپنے رسول دے نار رسول دین حق دا تاکہ تمام دینا دے اس غالب کر د یہ مطلب کی نکلے کہ ہزور دی شریعت ساری شریعت غالب کر دیں اللہ تعالی نے جڑا غالب ہے ہزور دی شریعت اسلام نس طرح کہ جانا پچھے تحریف شدہ شریعت بہ گئی سن انہوں کی تاریف نیا کر کے اسلام نے شہیدت کا واضح فرویا تو تمام تاریف شدہ دینوں شریعت کے اتر ہزور دین اپنے برحان اور دلیل گل بولے اگر پچھلے دین تحریف شدہ نہ ہوا تو پھر غلبہ اقلام دا اس طرح ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اُنہ دے کئی احکام نو منصوف کر کے اُنہ دی جگہ تے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نو کوئی احکام دیگر اطاف فرمائیں جس دی وجہ نہ اس دین حق نو غلبہ اطاف فرما دیتا ہے ناشیز دے موضوع مطابق تاریخ ادیا نے بافیلا ان حق دا غلبہ توجہ ہے حالت دینے کلے جب اسلام حق تمام ادیا غالب ہوتے آیا اور اللہ تعالیٰ نے غالب فرمایا ہے ہر لحاظ صداقت کے لحاظ سچائی یہ واقعی غالب ہے حقانیت اور دلائل کے لحاظ واقعی غالب ہے جس وقت اسلام دا دوسرے دینہ نال تقابل ہوندہ ہے تو غلبہ این ہی حاصل ہوندہ ہے آج تقابل عدیان دوتے جنہاں کچھ لکھیا گیا ہے روح زمین دوتے اس شہدی شہادت گواہی کتابان مقالیاں جو موجود ہیں کہ غلبہ ہمیشہ اسلام لئے حاصل دیا ہے نتیج ن تبج فرما پھر ہر دور اندر ہر دور دے اندر چلن اور انسان دیا ضرورت پوریا کرنے اسلام لہذا ہر دور کی ضرورت صرف یہ دین ہے اور کوئی دین نہیں پچھلے دنوں کا سلسلہ ختم ہو گیا اگے آخری ہے. کوئی ہو رہا ہونا نہیں جب نہیں آنا تو یہ بنیا ہی اس طرح دا ہے کہ ہر دور برابر رہنمائی کردہ اور ہر دور کی برابر ضرورت ہے میں اس کو بنا چارا پہلا نہیں سی او ہو میں اس کو بنا چارہ ہو نہیں ہونا ات جڑی بنیادی گل کرنی ہے نا کئی چٹا بھی آئیں انہوں جواب بھی ہو جان اس وقت جبانے بربا بچ چارے پاسے جڑا کچھ شور اٹھیا کھڑا ہے. اس شور کہ ختم کرنا کرنے نا چیز دی گل کافی ہونی میں موجود اتنے رات تفصیل بولیا لکھ لکھ ایک اجتماع میں جناب نہیں سنا سکتا وہ اگر سنو جناب دے بالکل ایک نئی روشنی دا، دا. اور نئی ہدایت آ جائے گی حیران ہو جاؤ گے کشمیا کچھ حصہ کچھ اقتباس اس کچھ اقتباس کچھ حصہ رے وقت میں روک رہا کہ بادشاہ بندے اچھا گزارے سمجھو جی شور کی ہے وہ جی اسمبلی والوں نے ختم نبوت یعنی دے خلاف جو پہلا قانون سی مرزائی کافر میں کوئی اسمبلی والوں مکا دیتا ہے پھر جی پھر انہاں بال کر دیتا ہے مک گیا سی پھر بال ہو گیا پہلو کافر سان پھر اسمبلی مسلمان چل گیتا ہے پھر اسمبلی کافر چل گیتا ہے عیدہ سے اندر بار کافی مباسے مقالمیں مناظرے دابطان لے ہو رہی نہ صرف وقت تھوڑا ایک گل ہی کو کرنی گل سارا خاتمہ نہ خاتمے کا کہ یہ آگوں بولنے یوگے نہیں رہن گی سارے اپنے گریباں نے جاتی پا کے روسوا ہو گے کہ یار سے کی کرنے پہ اور سوچ مجبور ہو گے اور آکھن گے کہ ہاتھ کی آواز ادھر ہی نہ ہوئے ادھر دیکھو سنو نہیں روا لے کلے ساڈے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا دین مبارک کیوں غالب اس نے آ کر پہلے دینوں کو تبدیل کیا منسوخ کیا ختم کیا اگر اس نو کوئی منسوخ کرے کوئی تبدیل کرے تو پھر یہ غالب نہیں جڑا جہاں کا تبدیل کرتا گالے بول دینی فرمائی ایک نے آن کے دوسرے نو ختم کرنا ہے ایک نے دوسرے نو بدلنا ہے جنے بدلنا وہ غالب بولتا ہے اور دیسی چاچ بندے بیٹھے ہو دو پہلوان د لڑدن جڑا تھلے آ ہے جا مغلوب جڑا اتنے آ انہیں ثابت کیتا کہ میں ہی رہنا یہ نہیں ہر رس میں میں میرے لفظ دیسی چونکہ چناچے کا طریقہ میں اختیار کرتا یہ ہوا بھی چونکہ چناچے چ لگے رہو اگلے سمجھ نہیں لگی جنے بھی انداز ہو سکتے نے بدل بدل کے اگلے دل چل بٹھا دو اصل نظلے ربیجو ذرا میں کسے دے خلاف نہیں بولنا میں کسے نو یہ آخنا انج کر نہ کر میں صرف ساروں حق دسنا اگر دل منے لے جاؤ نہ جا, مننے اتنے سٹ کے چلے جاؤ ہر گل سمجھو جدو اللہ نے اپنے دین لوں تمام دینا غالب صح صح کرنا دین اگر پچھلے تحریف شدہ ہو تحریف شدہ نہیں تو منسوخ کیتے نے اپنے حبیب دے دین نو باقی دینہ دوتے اللہ نے غالب کرنا زی اے غالب کرنا اس پہ ضروری ہے اے ختم کرے او ختم ہون اے تبدیل کرے او تبدیل ہون اے بدلے او بدلی چنالے ہون سا جا کے دین دا غلبہ ہون سوجہ ہے جیڑا دین تبدیل دی گنجائش رکھتا ہے وہ غالب نہیں تبدیلی دی گنجائش تو صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین چ نہیں تو ہے جب حضور کے دین دی گنجائش نہیں تو غالب یہ نہیں رہنا باقی, باقی سب مغلوب ہو گے اتنے انہ باقی سب مات رہے اور توجہ میں مذہب دی گل نہیں پیا کرتا دین دی گل پیا کرنا مذہب دینی ہے دین قتی یقینی ہے مذہب مذہب جہا اس اختلاف جی ہو سکتے ہیں کوئی نہیں ہوں تمام فرقے تمام فرقے ایک, کن دن تمام فرقے ایک کن دن اور سب دا مشترکہ ہوں جیڑا پھر اس جدا ہوئے گا سمجھو. جیڑا اس تو یعنی دین ہو گیا کٹھا سب کا ہوں جیڑا اس تو جدا نا وہ غیر مسلم اور مرتد اور کافر بن جان وہاں پھر یہ نہیں آکھنا کوئی مذہب ہے وہ مذہب تو ہی نکل گیا دین تو گیا تو مذہب تو گیا ہر شہر تو گیا دین اتفاقی اجمائی ہے مسل ایک مسلا کہڑا نبی خاتم النبیین نبی نبی آخری نبی بولو آخری نبی ختم نبوت اسلام دا اجماعی قطعی یقینی یقین ہے ہر مومن مسلمان آم خاصے ناندے دلیل دین دی بھی لوڑ نہیں اس مسئلے دس مسلے کوئی بندہ مسلمان بحث کرنا ہی گوبارہ نہیں کرتا نہ بحث دی ضرورت ہے اتنا مسئلہ واضح ہے کہ ہر مومن کسے کسی نوچو نبی آخری ہونا آخر بالکل آخری ہے جی خبر بس یہ کسے عالم دی ضرورت ہے نہ جنا مسلیا پے مسلم پولی مسائل نہیں نے جہ مسلے ایسے ہولم نیڑ ہی نہ پوے ہر بندہ آ کے دین دی مسل پانچ نماز ہر بندہ آ گا جی فرد نے سا دی آلما دی لوڑ کوئی نہیں توجہ نہیں فرمائی کوئی حج فر دے وہ زکات فرد اللہ ہک کے جنت بار ہک کے فرشتے بار کے یہ ایسے مسائل نے وہ کتاباں بار حق یہ ایسے مسئلے نے کہ ہر بندہ مومن مسلمان عام خان سارے جانتے نے اتنے آلم کی لوڑ آلما کی لوڑ ہوں بریک مسلے ہے جہاں ہیں نہیں بوٹے توجہ نہیں فرمائی گئی یہ آخ دینا ضروریات دین یہاں کا منکر کافر ہوتا ہے کیوں کافر ہوتا ہے ہر کسی پک جو ہوئی اس کے اندر ذرا کیڑا کڈن لگے نہ وہ آ نہیں تے نہیں تو اج تافر ہو جائے کیوں کافر ہو جاتا ہے کہ جب ہر کسی نے پتا اتنے ہے نہیں بس ایو ہی ہے جی سارے جان جانتے توجہ نہیں فرمائی گی تو گنجائش ہو کہ بھائی جی سارے جانتے نے جب کسے نو پوچھو نبی آخری, آخری مسئلہ ہلور تو بعد نو نبی نہیں ہو سکتا ہاں. ہر جمان نسے جو اے ہر بندہ یہ مسئلہ جانتا کہ نہیں جانتا اگر کوئی بندہ سوال کرے کسی سے کہ جی حضرت علیہ السلام دے آ اگلے آخر گے او پہلو بن چکے نے بعد کرنے ہلور تو بعد نبی بن کوئی نہیں سکتا کہ نہیں ایک نہیں اگر میں اس گل دی وضاحت نہ کرا ہزار مسلمان بندے اے جواب دے سکتے کہ پہلو بنے کا آنا ہو بعد بننا ہو گل اللہ نے فرمایا آپ آخری نبی نے دا مطلب ہزور تو بعد کسی نبی دے دی کوئی لوڑ آپ سارا بس پورا کر کے چلے گئے توجہ درا ہوں سنگیو سمجھنا ایک گل پہلو جہی کی, تھی کی غالب تبدیل, تبدیل, تبدیل کرتا ہے। ہے، سای, سای. تبدیل ہوں نہیں ہزور دین غالب ہے یہ ہر کسی حضور دین تبدیل نہیں یہ ہر کسی معلوم ضروریات دین کے مسئلے نبی سونے کا آخری ہونا ہر بندے نو معلوم ہے اس کا ملونڈے نو مانے دس نہیں اگر کوئی یہ مانا دس دیاں دیا تبدیلی کرن لگ پہ تبدیلی نا ہی کاخر ہو جانا ہے کیوں کہ کی جہی دین کے ضروریات ہوں نے تبدیلی کی دی کوئی گنجائش نہیں ہوتی शाह फरमान सोरे समझो है <laughs> So what do I do? جو ہے سنا یہ حضرت امام اہل سنت دی زبان ہے کر کرتے ہو بج گئیں جس کے آ سبی مشعلیں مشل کر کے تو بج گئیں گیا سبھی مشعلیں وہ بج گئی جس گیا سبھی مشمول کربی شم بولے کر آیا جدو سارے دین اللہ نے غالب کرنا ہے ظاہر توجہ فرما اے ہر ایک نے غالب مغلوب نے نہ سکھ منسوخ نے تبدیل کر لو تبدیل نے لڑائی رہندیاں نے سنی دی نہ دی لڑائی ہو گئی اختلاف ہو گیا مگر دین چ اختلاف ہو سکتا توجہ نہیں فرمائی دین کے اندر اختلاف نہیں ہو سکتا لو مطلب لوگ نہ ہو اسلام تو خارے جے بھاوے مولوی ہے جا با بھی ہو فرے مرتا اسلام تو خارج ہے کیوں ہے بچا نہیں دنیا اسلام واسطے مذہب کے اندر اختلاف ہو سکتا سی تین اہ سی جن سارے مانتے سن مسلا سمجھا سوکھا کر ہے مسئلہ اوکھا سی ضروریات دین نو سمجھنا اوکھا سی لیکن سوکھا کر دیتا ہے ایدر ویخ جدو خاتم النبیین زمانہ آخری نبی ان لوکہ دو پوچھ ایمان ہے آخری نبی ہر ایک آکھے گاہ زمانہ ہوئیے نبی تو بعد کوئی نبی بن فقدان نہیں جدو آیت مبارک اتریے سن اللہ تعالیٰ نے فرمایا خاتم النبیین نے کے اور جدو صحابہ کرام سارے سناخری نبی دا ایمان ہے جدو مسلم نبوت دعویٰ کیتا ہے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یار نے وہ دے دلیل نہیں پوچھی وہ باس نہیں کی پچھلے تاریخ اسلام پڑ کے ویخ جدو بھی کسی نبوت کا دعویت یا نبوتر کوئی خلل پان کوئی جناب جی شور روڑے پا کوشش کی مسلمان مار کے پرا کٹیا ہے حق نے حکومت نے مار کے سٹا ہے گنجائش سے بولن دی ہے ہی نہیں کیونکہ گنجائش ہو سکتی ہے بولن دی مگر دین کے اندر بولن دی گنجائش نہیں ہو سکتی جو ہے وہ گل سمجھا دیں دینا ذرا وضاحت کر کے ہوکم اترے اقیم مسلات نماز قائم کرو آخر مسلح والے گلو کی مجمل تھی اجمال تھی تفصیل نہیں تھی یہ بہام تھی بیان نہیں تھی یہ تو بھیا نا لہ نے رسول کو بھیجا میری توجہ دسیا جبریل امین نے ہزور حضور نے اگے دسیا نماز ای پڑھنی انہیں دربے پانچ نمازہ یہ فرض اور نماز رکوع والی ہوتی سجدے دی، قیام والی یہ سارے مسلمان منگے فرقہ دا مرضی سب پنج نماز رکوع سجدے والیا اگر کوئی آکھے نماز جہی ہے نا وہ صرف پڑھنے آ جڑی کسی فرد کوئی نماز نہیں اسلام تو خارج ہو جائے کیوں خارج ہو جانا کہ سونے نبی نے صحابہ نے دسیا ساب سا نے سا سا اگے دسیا اگے جو طریقہ چلا ہے ہر مسلمان جیویں مرضی وہ ذہن کہ نماز وہ جڑی پڑھنی پنج وقت اور اس توجہ اس دے دوسرے طریقے اختلاف ہو سا پڑھنی اختلاف ہو سکتاف نہیں ہو سکتا کوئی مسلمان چھ نہیں سمجھتا سمجھ ہے اور کوئی کے اللہ بابے فرید نے الٹی نماز پڑھی نماز الٹی نہیں کبھی کبھی جلد بول کے کل مراد کل بول کے جلد مراد مجاز مرسل کے طور پر مطلب یہ ہے ورنہ نماز ایویں ہی ہوں جڑا طریقہ سارے جان دے توجہ نہیں فرمائی دی. تو سجنا دینج بولن دی گنجائش نہیں ہوں دی. جدو ہر جانتا ہوں گا اسلام تبدیل ہوتے نہیں آیا تبدیل کر ہوں ہزور دین کا ایک مسلا ہو گیا ختم نبوت آ, سمجھ آ گئی اس دین دے ضروریات ایدر بے سکنا بارے ای نظریہ رکھنا کہ اس ختم نبوت کو اگر وہ چاہیں تو تبدیل کر سکتے ہیں یہ چاہیں تو تبدیل کر سکتے ہیں اس سجے والے شان تے تبدیل کار سکدے نے وہ فلانے شان دے تبدیل کار سکدے نے پھر ختم نبوت کسلے رکھ لو کسلے مقال او لے رکھ لو کسلے مقال او کسلے آکھو مر گئی کافر ہو گئے کسلے آکھو مسلمان ہو گئے نبی دے دین نال انج دے کھیڈن والے مسلمان نہیں جوجو سمجھو، ہاشا سمجھو نبی جی حضور نو آخری مننا دین اور دین ہے کسے کسی تبدیلی کرنے اجازت اور اختیار نہیں اگر کوئی اختیار سمجھے تو مسلمان ہی کیا میں اگر کوئی بندہ سے تبدیلی کا اختیار سمجھ ایک بات پڑھی تھی وہ کیا محدث ابن نے عبد کے پاس الکار کے اندر فضائل النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا آہا آہا آہا. سونے نبی دیا شان منسوخ ہون کا یہ مال ہی نہیں <تصفح> یعنی کی مطلب یہاں ہے ہی نہیں یہ جی اللہ تعالی دسی بنائی رہنا خاتم نبی زمانے بدل کے نال یہ بدل نہیں سکتا کیونکہ نبی شان نبی دی شان اور خصوصی تبدیلی آخری نبی نے آخری آخری نبی نبی مننا فردی ہے بولن کی گنجائش لا ت کچھ آکام ایسے ہیں زمانے بدلن بدل جانے ہیں ضروریات دین جو زمانے بدلن نال بدل جاندے نے کچھ آکام ایسے ہیں لیکن نے نہیں بدلنے وہ حضور دس گئے بدلنے. بدلنے نے لہذا حضور ہی متعلق خبر دے گئے گنجائش نہیں حضور ہی لے کے آن حضور ہی بدلن دارے دسن مثلا حضرت السلام آئیں گے وہ جہود نے سارا کول جیویا لیا جا رہا سر حضور نے جیویا رکھیا صحابہ نے جیویا لیا یا دور جیبیا آپ گے جیویا ختم کر دیں توجہ کلمہ تم کچھ مال دو اور ہمارے جاوا قربان رب نے دسنا ہے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ جن چیز رہ وہ تے تو مال لے کے تو جی بغیر کلمے تمان تو جین بھی گنجائش چھٹی رخصت دیتی جنوب اج کا سوٹا چکیا یا کلما پڑھنا پینا یا سر وجنا پینا یہ فجلیے جلیے والی گل کوئی نہیں ہو رہی مسلے رکھا رب نے تاکہ پتا لگے جنو نہیں رحمت سن ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے توجہ نہیں فرمائی نے وما رحمت حضرت حضرت حکم کو آ کر بدلا ہے تو یہ جہالت ہے کیوں اس واسطے حضور نے پہلو ہی دس دتا اہ آ کرنا کی مطلب میں پہلو ہی دس چلیا میری شریعت اسے اج ہونی لہذا حضور نے اپنی شریعت کو اس زمانے کے اندر جس طرح ہونی تھی اس طرح پہلے بیان کر دیا بیان کر کے بتا دیا شریعت میری ہی ہونی ہے ظاہر ہیلویرا کنویر قتل کریں گے یقتل شاہ صاحب میرے بھلی گل سے کرا چی میں تھوڑا پیا تو پہلو مناظرے اسلام بھی نے تمہیں ہے میری زبان دا کسے نے مننا بہت اور اوقت <laughs> شاہ صاحب کبلا صاحب علم سلیب آ توڑن گے وہ صلیب دا نشان آ توڑن گے حورسیا نامشر صلیب خنزیر قتل کرنجیر پالن کی چھٹی نہیں دین علیہ السلام اور یہ گل تین رکھی اس واسطے گئی تاکہ پتا چلے جن کہ سو کہ ساڈا نبی یہ تا کوئی نبی نہیں یہ مسلمان دبی ہزور کا غلام ہے کہ نہیں تمام انبیاء میرے آخار وہ خاطے نہیں بن گئے نا جدو اپنے دورے سے ویک کے ہزور بھی شان نکھنی یاد لا سانتی نہیں بنا کیوں جی نماز نہیں میں کر کے دمشق دے منارے جو دا اپنے تے حضرت مہدی علیہ اسلام کھڑے ہو فرمان ہے حضرت امام ارب کرنی حضور نماز دا وقت ہو گیا پڑھاؤ آپ نے فرمایا نا تسا آپس واد حکم لبا دمام آپس ایک دوسرے دے امام جی میں نی کھلونا تصویر نمال پڑھاؤ میں پیچھے پڑھنا حضرت تسلیم نمال پیچھے پڑھ کے شریعت اسے میں اور مغالتا بھی دور کرتا جا مغالتا ہے مغالتا ہے یا پھر مقالہ ہے چور کٹنے وہ چور دہت پی جائے تو نہیں کٹنا چاہیے نہیں کٹنا حکم نہیں ہوں لہذا کسی دور میں نہیں کاٹا جائے یہ مکالتا آخو پام مکالا آخو دونوں ضرور ہے اگر سمجھ میں سمجھا دیا تو ابدل برب حوالے وضاحت کرنا شرمال حکم کی ہے شرح کا جس وقت مسلمان میں کھان پین معاش بھی ہو جائے دنگی اوصلِ ایا حکمِ آ جاندہ ہے کہ سب مسلمان اپنی روزی جنہ جنہ بھی ہے سب کٹھی کریں مشترکہ کریں اور ہر کوئی اپنی ضرورت چاہے سبجھو نہیں فرمائی نہیں الی یعنی خشک سالی, سالی، معاشی پنگی آ جائے ہاں جی اس وقت حکم نبی شریعت دا ہی یہ بن جان ہے کہ ہوں مال دے اندر سارے شریک نے حق بنتا ہے سب دا کہ اپنا حصہ و سارا واستے ایک ایک جا مال رکھنے والا فرد ہو جائے کہ وہ دوسرے کی امداد کرے دوسروں کا حصہ اپنے مال اس ادا کرے جب خوشخصالی قید پی جائے معاشی تنگی ہو جائے حکم ہی نبی شریعت بنتا بان ہے بن جان کی ہوں تھی سارے مال کٹھا کر کے آپس ونڈو تاکہ ہر کسی کی لڑ پوری ہو جی مسلمان آپس کے اندر مال کے اندر ایک دوسرے شریک نہیں خوشحالی نہیں تو جس ویل قہت پہ جائے اگر کسے بندے نے کسے دا مال چرایا ہاتھ اس واسطے نہیں کٹیا جاتا کہ انہیں کسے دا نہیں چرایا اپنا حصہ اٹھایا نہیں سواد آیا تو واپس کرو یہ کر کے ہاتھ تھالی واپس نہیں ہونا انہیں اپنے مال ہاتھ پایا جا گھر سام کے بیٹھا سی ہے سی انہیں ظلم کیا کیوں ہے توجہ نہیں فرمائی نے تو میرے سنگیا جی وقت تنگی نہیں مسلمان کہا تو تالی نہیں کوئی چوری کرتا فی ہاتھ کیوں نہ کٹیا جائے ہوں نگر ہاتھ پایا اپنے خیر میں مثال اور بھی دے سکنا وا ہوں اصل مسلے کی طرح بہنا وا جا شور ہے وہ نبی آخری نبی نے سونا نبی آخری نبی آخری نبی ہے مسئلہ دین مسئلہ دین دسے اختیار دے نہیں کافر قرار دے وے دے، کافر ہے نہ دے دے ہر مومنٹ دتا گیا اچھے پھر کسے بھی پابندی نہیں لگ کوئی آکے گا وہ فلا ساپت ہو گیا ہے ندی ہون کا دعوی کر در مسلمان آخ گا وہ کافر اگر کوئی ملا اٹھتا کہ میں کہنا کافر نہیں بنتا وہ کافر آپ ہو جاوے گا سنی نہیں ج گل نبی دیاں ہر ایک مشہور نے ہر مسلمان دنیا دا جانتا ہے اے سارے دین دا مسئلہ ہے اتنے سمجھ ہر ایک بندہ مفتی ہے کسے مفتی کول فتوی پوجن میرو زند <تصفيق> توج زندہ کسی توجہ ہے بھائی مان دس مسلمانوں تا دل کی آخر کسے مفتی کو پوچھنے کی لڑ ہوں جدو کوئی آخر فلانا مسلب دا دعویٰ کا ہے उस वक्त मुफ्तियों को पुछण की लड़ थी जो हर मुसलमान ने आपे ही फैसला चीता तो काफिर हो गया तो पूछ का ही मतलब हो या। हर बंदा मुफ्ती उस उस मसले यह नहीं कि तुम हर मसले च मुफ्ती पड़ बैठे उस मसले जिन्हू दीन आख दिन जिन्हों हर एक बंद जानना نمازہ نے اگر کوئی بندہ میں کو مطلب جب بولن دی گنجائش کوئی ہے ہی نہیں رخصت ہے ہی نہیں کسی دی پابندی ہے ہی نہیں کسی دا اختیار ہے ہی نہیں او مفتی تو غیر مفتی دا فرق نہیں کرنا پہلے آلم خیر آلم کا فرق نہیں کرنا پہنا اتنے سارے برابر ہوں تے سارے برابر ہون جڑا خلاف بولے گا وہ اپنا کنڈا کھولے گا سمجھ نہیں لگی گل لگا گیا ہن سکار دا خاتم ہوں نوی نائن کا مسئلہ ہے یہ پچھنے کی لڑ نہیں کسے بحس کی لڑ نہیں کسی اسمبلی ات جان کی لوڑ نہیں جڑا بندہ یہ آخ کہ گی توجہ ایتھے ووٹنگ گی اگر ووٹ زیادہ ہو جائیں کہ مرزائی کافر ہیں تو پھر مرزائی کافر ہیں اگر ووٹ زیادہ نہ ہوں تو مرزائی کافر میں کافر ہو تو یہ خود مردائی کا دین ہے اتنے کسی نبی نو بولن کی گنجائش نہیں توجہ نہیں فرمائی یہ آخیا جائے کہ اتنے اگر وہ کہیں گے ایسے بندے ہو سجنا معلوم ہوا خاتم نبیل کا مسئلہ اسمبلی دا نہیں کسی ملا اسمبلی دا نہیں کسی ملا دا نہیں کسے ووٹنگ دا نہیں نہیں ہرسمانس ایتھے جڑا بولن کی گنجائش سمجھے گا اختیارگا وہ آپ ہی اسلام تو خارج ہو جاوے گا ایتھے بولن بھی چپ جا نہیں تھا چپ بھی جائے یہ الا کوئی نہیں اتے گل کر دینا اگر کوئی گستاخی سمجھے تو اس کی کم اکلی ہوگی صحیح بات کہنے کو گستاخی نہیں کہتے توجہ ہے جدو اس مسئلے چ بولن دی گنجائش ہی نہیں اختیار ہے ہی نہیں تو پھر یہ آخنا کہ اسمبلی میں فلاں شخص اس مسئلے کو لے گئے یا مسئلے کو اٹھایا اور اسمبلی نے ووٹنگ کے ساتھ اس پر مہر لگایا اور اس کو جناب جی پاس کیا تو یہ ان کا بہت بڑا کارنامہ تھا یہ تے انہیں پہ لگدہ ہے کہ کدرے بے سمجھین آلنی گالے پہ ہوں دی حقیقت تے یا کہ اس بیلی آجتے تے بخشش دی دعا مانگنے چاہی دیا کہ رابوں نے بخش دے کامتے بڑا پیڑا کار کھلوتا سی ہمیشہ تو اٹھا ہی لگا ہے نبی آخری ہونے ایلان نے وہ تو سوا لکھ نبی پہلو کال چیز نے اما سے نبی ہر ایک جاند ہے تال اٹھا پھر ادھر دیکھو بھائی اگر اس مسئلے کو اس لیے لے جایا جائے اسمبلی میں کہ لوگوں اسمبلی والوں تمہیں پتا نہیں تھا کہ نبی محمد آخری رسول ہیں ہم آپ کو بتانے کے لیے آئے ہیں تو پھر تو کوئی اور بات ہے ہاں جی اس پر کوئی خاموشی کی گنجائش نکال سکتے ہیں لیکن وچوں ایک رولا ہوٹ کلونا ہے کہ جنہوں نو نبی دے آخری ہون دا پتا نہیں وہ اسمبلی بڑے میں لین بھائی بچ ہی روڑے میں کتنی چٹے لڈی ہے جمالو لو پاؤ لڈی ہے جمالو لو پاؤ لڈی ہے جمالو لو پاؤ لڈی بھی کہیں یہ سمجھ ہے ہی کوئی نہیں اگر اس لیے لے جاتے ہو کہ اس کی تصدیق کروائیں تو تمہارا ایمان نہیں رہے گا یہ اللہ کی طرف سے تمام مسلمانوں کی طرف سے تصدیق شدہ ہے اور اگر اس لیے لے جاتے ہو کہ ان کو بتائیں متلے کریں خبردار کریں تو چلو تمہاری نیت کے متعلق تو کچھ سوچ سکتے ہیں لیکن تم نے اگلوں کا تو بیڑا گر کر دیا کیا وہ وہی لوگ ہیں کہ جن کو نبی کے آخری ہونے کا پتہ ہی نہیں تم بتانے جا رہے ہو اور جن کو نبی کے آخری ہونے کا پتا نہ ہو بتاؤ وہ کون ہوتی ہے اور توجہ تو بیجے بیجے توجہ ہے حاک دی صبح ہے باطل دی ہمیشہ شام یہ نہیں کہ میں باطل دی شام ہے حاک دی ہمیشہ صبح ہے باطل دی ہمیشہ شام ہے توجہ ہے مرگال سمجھ اگلی گال پیا کرنا اگلی گال کیا سمجھ کتنے کدے بھی گل کریں روئے زمین کا بندہ یہ توڑ کر دواب دے جے کام وہ کرتے ہیں کملا یار بند ذہن کا موچ بندہ ہات چار کوئی بندے باہر لے ذہن دا بچارا موٹا توجہ سڈنا درویش میں اس کو بھی ہوں آلہ گل کرن لگا حیدرویز حیدرویز ہر ایک دا ایک مقام ہندے. دے ہے مثال دے کہ مسئلہ سمجھانا ایک ہندے دا چھری مالک خان ایک ہندہ او دے حکے وہکے دھر آگ رکھا نوکر नौकर का मकाम और नवाब चौधरी के डेरे के दे मालिक का मकाम और अगर नौकर चौधरी के मकाम तह लग पवे तो सिवाय छित्रा दे कोई चारा नहीं सिवाय दलील होने के कोई चारा नहीं हुके, धरन, हुके अग तरन आए नगते ही रहना चाहिए चौधरी बनन की कोशिश नहीं करनी चाहिए توجہ نہیں فروائی ادر اسمبلی کا ایک اپنا مقام ہے اگر اسمبلی کی گنجائش تلاش کی جائے تو اس کا ایک مقام ہے وہ دے اگ در نوکر کا مقام ہے کی مطلب اسمبلی کا کام بن رہا ہے اسمبلی کا کام بن رہا ہے سڑک بحث کرے گٹران بولے بجلی بولے सड़क किबी दी। हो दी दी दे दीन के अंदर बोलन नबी का दीन हक ए महकूम नहीं इसबली अपनी थांत रवे दीन उला खैर मना अपने ईमान भी खैर मना नबी का दीन और इसम्बली का नहीं तक इसबली आईन दें नबी हमेशा दीन देंदा میں نہ لڑو لڑو لڑ دے لڑ دے مر جاؤ میں نہیں کہتا نہ لڑو اور میرے پہ اگے ہی بتھیرے ناراض نے میں اور ناراضگی کیوں سر لوا میں ڈکتا نہیں لیکن یہاں تشورہ دے سکنا وا تمہوں نہیں وہ قسم کھانا تنا کہہ سکنا وا خدا بندے مداڑی نہیں اسمبلی کا مقام اپنا دین کا مقام اپنا اسمبلی اگر زیادہ سے زیادہ دور لگائے تو آئن دے سکتی ہے دین نہیں دے سکتی دین نبی دیتا ہے اولا مال سمجھاتے ہیں سمجھانے کا مطلب یہ نسلوں یہ دستے نمازا پانچ نے پیو دا دا دا ہی دے بھی دستے یہ پیو دد آخر چلنا سارے گل نی سمجھ لگی تو سجنا دیال نے فرمایا کل نہیں دیتا اسمبلی دینا ہے پھر اللہ جو فروایا دین اج میں کالم کرنے واستے ہے ابھی آؤ محکمل کو لکم اج میں تو آنا دین پورا کیتا ہے جا تئی سالیا فرما دا اس دین پورا دیتا ہے, ہے, ہے, ہے مکمل کر کے اتاریا ہے نبی اگے پیش فرمایا ہے امت رو عطا فرمایا ہے توجہ فرما اور معلوم ہو جاؤ اسمبلی لے جانا اسمبلی والے ماتحت بنا یہ کسی بےمان بندے دا، کم ہو سکتا ہے؟ مسلمان عمل نہیں کر سکتا وہ ایک لے جانا کہ اسمبلی پیش کرے گی اسمبلی, اسمبلی, اسمبلی آئی نو کچھ جو کچھ شریعت شریعت جو کچھ دے اختیار گل دے گئی ہے او گل اسمبلی وہ بحث کرے ٹرول مور کرے کدی این, این آخر سڑک نہیں ہونی چاہیے آوٹر ہونا چاہیے بولتے رہے کوئی بننا کوئی اتنے اسلام کفر کا مسئلہ نہیں وہ سجنا جنوتی آخر نے اتنی اسمبلی وجہ یہ دوسرا مطلب ہی یہی ہے کہ اسمبلی اگر ووٹنگ کرے گی تو پھر مانیں گے ورنا نہیں تو جی یہ نظریہ رکھنا بندہ اسلام تو خارج ہو جا ہے لہذا اسمبلی دا مقام آئی لینا نہیں جڑا جھلا ہوتھے دین لے جاوے میں ہوتھے جا دیوٹ میرے دیو میں, میں آ کملا اپنی خیر منا دین کسے تا کرن دی جہاں تک دین جنا جا کے دسنا ہے وہ مسلمان نہیں جنہوں دین دسنا پہ مسلمان نہیں ہوں جڑے مسلمان ہوں دسنا ہی نہیں پہ تو خیر ہے یہ اپنا کباڑا کر چلے وہ تجوی نہیں فرمائی نے اگر نہیں سمجھ آیا تو پھر بلو si <ch utilitannians> بولو معلوم ہو بات ہی لچر ہے وہ جی اسمبلی میں جائیں گے تو دین کی بات کریں گے اس کا مطلب بے وقوف وہاں پر تو دین کا جانا غلط ہے تو تیرا جانا تو غلطی پر غلطی ہے پر کریں ہے تو تو ہوتا وہی ہے جی ہر عام جانے ضروریات دین تو ہوتے وہی توجہ نہیں فرمائی <سر> اگر تکن چلے تو پھر وہ کون ہے اگر وہ مسلمان ہے تھے تیری لوڈ کوئی نہیں اگر حرام کو حلال اور حلال کو حرام کرنے کا اختیار ان کا سمجھتے ہو یا وہ اپنا سمجھتے ہیں تو ان کے لیے اور اپنے لیے کوئی نام اور ڈھونڈو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت حذیفہ بن جمان نے پوچھا یارسول اللہ, اللہ اللہ تعالی جو فرماتا ارباب بن دون اللہ انہوں نے اللہ کے بغیر رب بنا لی وہ کیا سجدے کرتے تھے آپ نے فرمایا سجدے نہیں کرتے تھے بنی اسرائی کیسے رب بنا لی فرمایا رب اسر بنایا تو ان کے بڑے جس کو اللہ کے حرام کو حلال کرتے تھے تو وہ حلال کر دیتے تھے اگر وہ اللہ کے حلال کو حرام کرتے تھے تو کی مطلب خدا سالہ دے مقابلے بیٹھ بیٹھ کے جو گلنا کری جاندے سن پچھلے جان ای اسلام نو ایک کر کے ای اختیار مننی بیٹھے نے بہت مکا دو مرزا یہ مسلمان کر دو کر دو کافر پھر کافی رکھو دے پھر دوسرا مطلب یہ ہوئی ہے کہ پھر کوئی شہ ہی نہ ہویا وہ <سلام> سمجھ آئی کہ نہیں آئی اس واسطے ناشید نے لکھیا سی نفرچا نخر پرچا نفرچا نفر جی نکھر جا نکھر جی فقط تھی کو جار دادی وہ الگ سنکھی ہے یارو الگ ہے نہیں پسند آیا گل سنو اے اگر یہ دو گلان سامنے کیت نے نہ دو ایسی ایک دا جواب کوئی بندہ دے دے دنیا دا میں الیکشن لڑا گا. پا ہر پا جاؤ بعد کی گل میں مکالا <laughs> ایک بار ضرور ملا گا دعو بھائی ماں نہیں آنا نہ مکالا ملا آ ویکو ماں <laughs> <laughs> خری کر کے سارے بہلیا آخان گا ووٹ پاؤ صرف ایک گل کا جواب دے دوں سمجھ کہ نہیں اسلام کے لیے اسلام کے لیے پرچی اسلام کے لیے پرچی کیسی جیب گیلے اللہ بہت بڑے یہ گل سمجھ آگے کہ نہیں آئی وقت تھوڑا لہرا ہوا الدین کلے کے حوالنا ایک اور گل کرنا توجہ ہے اسلام درا امتیاز ہے عورتوں چھپا عورت نپا یہ اسلام کا ترا امتیاز ہے کی مطلب ترا امتیاز کا یہ اسلام کو لبھتی ہے گل کسی ہوجو ذرا اسلام کو لب جی کسی ہومتیاز بولو سارے مجمے میں ترا میرے ایک خاص پچھان بنی کھڑی سمجھ آئی کہ نہیں اسی طرح اسلام درا ہے پردا عورت نا یہ اچا رک جائے اسلام نیو چلا جی عجیب ہی راج یہ فیک گل سنانا اللہ برکھ بھی را جتوں آپ ہی تھی اندازہ لاؤ گے ایک حدی ایک حضرت حسان بن ثابت حضور دا درباری نادسان دا کلام تون پڑھ رہے کو لیکن انہوں دے پتر دا کلام سنانا حضرت حسان بن ثابت دے پتر حضرت عبد الرحمان وہ بھی شاعری سن انہیں بھی پھر ہر طرح کا کلام تو کیونکہ پھر غیرت والے دن سن دے خیرت بھی کلام لکھے ہاں ہاں اسلام دا پرترہ امتیاز جہاں جی پردا ہے نا وہ عورت لکاؤ والی گل وہ حضور ہزور دسابی کی تھی. حضور دے صحابی دے پتر نے کی تھی پہلے اے حدیث مبارک سنا لینا موتا امام مالک کے حوالے شردنا <خخخخخخخخ> حضرت ساگ نبی باغ سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو ذکر فرمایا مرد دا کپڑا دیا تو تھلے نہیں جانا چاہیے لمکنا نہیں چاہیے مرد کپڑا کھچ کے نہ چلے اسر نصف نسکر فرمایا مومن بھی چادر ادی پنی تک آتی ہے گیٹیاں تک لیا تو اس درمیان جیتے آ جائے فرمایا تیار بھی باغ بیٹھیاں نا جب حضور نے فرمایا مرد دا کپڑا داراخ گلے نہیں سدگے جات ان کہ جیڑی مرد کہ عورتوں دا فرق جاوے بی بی پاک عرض کر دیا نے یا رسول اللہ سونیاں بی بی آن دا کی کی حکمیں عربی بار پڑھنا فل منا یا رسول اللہ قال ترخی شبرہ اور بی بی دے عرض کرنا مقصدیں تھی کہ عورتنوں تے دروچ پ... پیر چھپانے پہندے نے پیر چھپانے پہندے نے جناب فرمارے اور کپڑا نہیں ٹھٹ سکتی کپڑا نی کپڑا نہیں چکا تو تھلے ایک گھٹ ہونا چاہیے رسول اللہ تخروج وقدام موہل نہ کہ ایک گیٹ چڈنگی قدم تردیا دہرو گے جدو پیر وجے گا پیر اگے رکھے گی پھر کپڑا ہٹے گا قدم ظاہر ہو جائے گا یار میں ہونا ہے قدم ظاہر تو نہیں کر سکتی میرے آقا نے فرمایا ہن ایک ہاتھ بھی اجازت ہے اس تو زیادہ نہیں لمکا سکتی اس تو زیادہ نہیں لٹکا سکتی اس تو زیادہ نہیں لما کر سکتی تو ہن تو توجہ فرما قربان جاواں ساڑھے پاک محمد دے گھرانے دی عظمت دے شرم و حیاتوں تے سرکار دے گھرانے مبارک نے امتنوں سبق کی میں سکھوایا ہے کی میں پڑھوایا ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جدویں فرمایا ہے اممہ عائشہ اممہ عرض کر دیا ہے یا رسول اللہ عورت دے واسطے کیوں کو میں فرمایا ایک گتھ لمگا میں عرض کر دیئے یا رسول اللہ پھر تک پیر ظاہر ہوے گا تردیا قدم ظاہر ہوئے گا معلوم ہویا. اور نے جیدہ اندر ان منگے اور توجہ ہوئے. حضور فرمان گیٹ اچھا گیٹ نال پیر ظاہر ہونا پھر ایک ہاتھ اس تو زیادہ نہ لمکا ہوں یہ حدیس سی یہ حضرت حسان بن سابت حوالے معروف مشہور ارے رحمان بن حسان بن سابت اللہ حضرت عبد الرحمان حضرت احسان بن ثابت رضی اللہ تعالی پتر ہے آپ فرما فرمایا سب مرد جہاد بل قتل ہی نا ہم مردوں پر فرض ہے قتال اور جہاد وَعَلَى الْمُحْطَنَاتِ وَعَلَى الْمُحْطَنَاتِ جَرُّوَ غُوْيُولِ اور جیڑیاں پاک دامن بیبییاں نے پاک دامن بیبیاں نے ان آواز پر کیئے جَرُّو غُوْيُولِ کپڑا تھلے کھچ کے ٹورنا تھلے کھیچ کے ٹورنا اور توجہ ہے کہ نہیں کئی نواب خانہوں نو ہوو گے وہ ایک ایک گیٹ پیچھوں چادر جڑی ہوں دی نا وہ پچھو ایک کھیچھ پاسوں رہتے جان اس پاسوں چوڑیاں بابے اور آپ ہی صفائی کی تھی جان دے دے نے ہے اسی طرح لیکن افسوس یہ ہے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں واسطے کی حرام یہ کچی لمکائی پھردا عورت واسطے ہے حکومت پمے چلے گئے چڑھا چڑھا چڑھا چڑھا چڑھا چڑھا بیا چڑھا کے تے تو بھی اس لے جانا فایت کے چکر پی گئے توجہ نہیں افسوس یہ نعت نہیں پڑھنے ہر درد نے خیال آد کے رسول ہیں معروف معنا لمکا کے ترنا فرمایا معروف ہزور مشہور ہے مشہور پوری امت کھچے مشہور ہے جہی گل مشہور ہوے اسے ہو دلیل کیڑ ہی نہیں توجہ نہیں فرمائی فیر اتوں حضرت عبد الرحمان بن حشان بن ثابت رضی اللہ تعالی فرمانے والی شان یہ شیر کتب القتل والقتال علینا آ واسطے آئی او نہ واسطے وہ عورتوں واسطے یہ دو گلان کیوں رلایا درس ہے جے جی عورتاں اونج ہون گیاں تے مرد مجاہد ہون گے تے جے جی عورتاں اونج نہ ہون گیاں تے مرد کھسرے ہون گے ان اکبر الاباد نے اپنے شعر بڑے خوبصورت رنگ وچ وہ فرنگی دی سازش نو کھولیا ہے تو میں پڑھ کے اجازت چاہنا جناب کو وہ کی ہے اکبر الاباد دی مفکر فرماؤندا پازش کرے دس رہے پہ ایک دو شمشیر سانچے ممشیر و دن کوبے مدالی کو چھپائیے نجو لے رہا ہوں اللہ دین کلے او میرے بھائی دین کو غالب کرنے کا یہ طریقہ ہے اے مسلمان غیرتے چاہوں اور کہاں پردے میں چاہوں پھر دین غالب ہوتا آخر دعوایا الحمد للہ رب العالمين. تمام دوستوں کو سلام شاہ صاحب کی بلا گزارش آپ دعا فرماؤں گے ملنے کی کوشش کوئی نہ کر